سب ناری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودا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 وَم شَهِدَ مِكُم الشَّهرُ فَاليَصُم وَما كان مريضًا أَ عَلَ صَفرٍ فَعَِّةُم مِن أيامِن أُخَر يريد الله بِكُم يُصرَ وَلَا يريد بِكُمُ العُسْرُ وَلتُكْمين الْ العَّةَ وَلتُكَبِّر اللهَّ عَلَ م هَدَكُم وَلاعََّك ترجمہ کمز المان اے ایمان والو تفسیر اس آیت میں روزوں کی فرضیت کا بیان ہے روزہ شرح میں اس کا نام ہے کہ مسلمان خواہ مرد ہو یا حیض نفاظ سے خالی عورت صبح صادق سے غروب آفتاب تک بنیت عبادت حرد و نوش و مجامع ترک کرے رمضان کے روزے دس شوال المکرم سندو ہجری کو فرض کیے گئے اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ روزے عبادت قدیمہ ہیں زمانہ آدم علیہ السلام سے تمام شریعتوں میں فرض ہوتے چلے آئے اگرچہ ایام و احکام مختلف تھے مگر اصل روزے سب امتوں پر لازم رہے ترجمہ تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے تفسیر اور تم گناہوں سے بچو کیونکہ یہ کثر نفس کا سبب اور متقین کا شیار ہے رجما گنتی کے دن ہیں تفسیر یعنی صرف رمضان کا ایک مہینہ ترجمہ تو تم میں جو کوئی بیمار یا سفر میں ہو تفسیر سفر سے وہ مراد ہے جس کی مسافت تین دن سے کم نہ ہو اس آیت میں اللہ تعالی نے مریض و مسافر کو رخصت دی کہ اگر اس کو رمدان میں روزہ رکھنے سے مرض کی زیادتی یا ہلاک کا اندیشہ ہو یا سفر میں شدت و تکلیف کا تو وہ مرض و سفر کے ایام میں افطار کرے اور بجائے اس کے کسی اور ایام میں اس کی قضا کرے ایام منہیہ پانچ دن ہیں جن میں روزہ رکھنا جائز نہیں دونوں عیدین اور ذی الحجا کی گیارہویں بارہویں تیرہویں تاریخیں مریض کو محض وہم پر روزے کا افطار جائز نہیں جب تک دلیل یا تجربہ یا غیر ظاہر الفطق طبیب کی خبر سے اس کا غلبہ زن حاصل نہ ہو کہ روزہ مرض کے طول یا زیادتی کا سبب ہوگا مسئلہ جو بل فیل بیمار نہ ہو لیکن مسلمان طبیب یہ کہے کہ وہ روزہ رکھنے سے بیمار ہو جائے گا وہ بھی مریض کے حکم میں ہے مسئلہ حاملہ یا دودھ پلانے والی عورت کو اگر روزہ رکھنے سے اپنی یا بچے کی جان کا یا اس کے بیمار ہو جانے کا اندیشہ ہو اس کو بھی افطار جائز ہے مسئلہ جس مسافر نے طلوع فجر سے قبل سفر شروع کیا اس کو تو روزے کا افطار جائز ہے لیکن جس نے بعد طلوع سفر کیا اس کو اس دن کا افطار جائز نہیں سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد پھر تو اتنے روزے اور دنوں میں اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو وہ بدلا دیں ایک مسکین کا کھانا مسئلہ جس بوڑھے مرد یا عورت کو پیرانہ سالی کے ذوف سے روزہ رکھنے کی قدرت نہ رہے اور آئندہ قوت حاصل ہونے کی امید بھی نہ ہو اس کو شیخ فانی کہتے ہیں اس کے لیے جائز ہے کہ افطار کریں اور ہر روزے کے بدلے نصف سا یعنی ایک سو پچہتر روپیہ اور ایک اٹھنی بھر گیہوں یا گیہوں کا آٹا یا اس سے دیں جو یا اس کی قیمت بطور فدیہ دے مسئلہ اگر فدیہ دینے کے بعد روزہ رکھنے کی قوت آ گئی تو روزہ واجب ہوگا مسئلہ اگر شیخ فانی نادار ہو اور فدیہ دینے کی قدرت نہ رکھے تو اللہ تعالی سے استغفار کرے اور اپنے افو تقصیر کی دعا کرتا رہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالہ علی محمد ترجمان تو اس کے لیے بہتر ہے اور روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بھلا ہے اگر تم جانو اس سے معلوم ہوا کہ اگرچہ مسافر و مریض کو افطار کی اجازت ہے لیکن زیادہ بہتر و افضل روزہ رکھنا ہی ہے سلو الحبیب فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے جو مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالی اس کے لیے ایک کرات اجر لکھتا ہے اور کرات احد پہاڑ جتنا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی عل محمد ولا ع و صحب وبارک وسلم صلاح و سلام قیا سید یا سیدی یا, یا مکیا یا مدنی یا ربیٰ یا رسول اللہ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین غیبت کرنے سننے کی عادت نکالنے نمازوں اور سنتوں کی عادت ڈالنے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیے سنتوں کی تربیت کے لیے مدنی قافلوں میں عاشقہ رسول کے ساتھ سنتوں بھرا سفر کیجیے اور کامیاب زندگی گزارنے اور آخرت سوارنے کے لیے مدنی انعامات کے مطابق عمل کر کے روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے رسالہ پر کیجیے اور ہر مدنی ماں کی دس تاریخ کے اندر اندر اپنے ذمہ دار کو جمع کروائیے سنتوں بھرے میں حاضری دیجیے اور وہاں بغور بیان سننے کی سعادت حاصل کیجیے آپ کی ترغیب کے لیے ایک مدنی بہار پیش کی جاتی ہے ملاحظہ فرمائیے باب المدینہ کراچی کے ایک اسلامی بھائی کی حلفیہ یعنی بقسم تحریر کا خلاصہ ہے کہ میں داود انجینئرنگ کالج کا طالب علم ہوں برے اور بدعقیدہ لوگوں کی صحبتوں نے مجھے نظریات کے معاملے میں ذہنی کشمکش میں مبتلا کر دیا تھا میں فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ کون دے راستے پر ہیں دو سال کا طویل عرصہ یوں ہی گزر گیا ایک روز میری ملاقات ایک ایسے نوجوان سے ہوئی جس کا انداز و کردار میرے دل میں اتر گیا اس عاشق رسول نے سفید لباس پہنا ہوا تھا سر پر سبز سبز امامہ شریف تھا اور اس کے چہرے پر عبادت کا نور تھا اس اسلامی بھائی نے انفرادی کوشش کرتے ہوئے مجھے صحرائے مدینہ مدینت الاولیاء ملتان شریف میں ہونے والے دعوت اسلامی کے تین روزہ بین الاقوامی سنت و بر اجتمامی شرکت کی دعوت پیش کی میں پہلے ہی ان سے متاثر ہو چکا تھا انکار کیوں کر, کر سکتا تھا چنانچہ میں نے بین الاقوامی سنت و بر اجتمامی شرکت کی حج کے بعد کثیر تعداد میں مسلمانوں کے جمع ہونے کا منظر دیکھ کر میری آنکھیں ڈب ڈب گئیں۔ میرے دل نے گواہی دی کہ یہی اہل حق ہے آخری دن ہونے والا بیان اللہ ازل کی خفیہ تدبیر سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے پھر رقت انگیز دعا نے ایسا اثر کیا کہ میری زندگی بدل گئی میں پہلے حیوان تھا دعوت اسلامی کے مدنی ماحول نے مجھے انسان بنا دیا آج میں اپنے دل میں کثرت سے نیکیاں کرنے کا جذبہ پاتا ہوں چہرے پر سنت کے مطابق داڑی شریف بھی سجا دی ہے قرآن پاک حفظ کرنے کی بھی نیت ہے اور ایک اہم بات یہ کہ جب میں اجتماع میں شرکت کے لیے صحرائے مدینہ مدینہ الاولیاء ملتان شریف جا رہا تھا میرے والد اور والدہ کے ہاتھ پر فالج کا حملہ ہو گیا تھا ذرا سبھی ہاتھ نہیں لا سکتے تھے اجتماع میں دعا کی برکت سے ان کے فالج زدہ ہاتھ بھی ٹھیک ہو گئے تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول نہ چھوٹے کبھی بھی خدا خدا مدنی ماحول محول. خدا کے خدا کرم سے خدا کی, خدا عطا, عطا, کی عطا سے, سے. نہ دشمن سکے گا. گا چھوڑا مدنی ماحول. مدنی, ماحول. مدنی ماحول سلو الحبی حبی صلی اللہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی دیکھا آپ نے ایک اسلامی بھائی کے سنتوں بھرا مدنی ہولیا اپنانے اور انفرادی کوشش فرمانی کے برکت سے راہ حق کے متلاشی کو اپنی منزل مل گئی اس مدنی بہار سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دعوت اسلامی کے سنت و برے اجتماعات میں شرکت کی برکت سے بسا اوقات دنیاوی مسائل بھی حل ہو جاتے ہیں مثلا مریضوں کو شفا مل جاتی ہے بے روزگار برسرے روزگار ہو جاتے ہیں لیکن صرف دنیاوی مسائل کے حل کی نیت کرنے کے بجائے طلب علم اور ثواب آخرت کمانے کی بھی نیت ضرور کرنی چاہیے حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد حضرت سینہ ابی بکراہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں حضور نبی کریم رعفرحیم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کے ساتھ چل رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ تھاما ہوا تھا ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں جانب تھا دری اسنا ہم نے اپنے سامنے دو قبریں پائیں تو محبوب خدائے طواب نبوت کے آفتاب جناب رسالت معاب صلا وسلم نے فرمایا ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑے امر کی وجہ سے نہیں ہو رہا تم میں سے کون ہے جو مجھے ٹہنی لاد ہم نے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کی تو میں سبقت لے گیا اور ایک ٹہنی یعنی شاخ لے کر حاضر خدمت ہو گیا آپ صلی اللہ تعالی والی وسلم نے اس کے دو ٹکڑے کر دیے اور دونوں قبروں پر ایک ایک رکھ دیا ارشاد فرمایا یہ جب تک تر رہیں گی ان پر عذاب میں کمی رہے گی اور ان دونوں کو غیبت اور پیشاب کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں دیکھا آپ نے کہ غیبتوں اور پیشاب کے چھیٹوں سے نہ بچنا یہ قبر کے عذاب کے اسباب سے ہے آہ آج بڑا نازک دور ہے ذرا غور کریں کہ ہمارا وہ نازک بدن جو معمولی کانٹے کی چبھن دوپہر کی دھوپ کی تپش و جلن بخار کی معمولی سی اگن برداشت نہیں کر سکتا وہ قبر کا ہولناک عذاب کیسے سہ سکے گا یا اللہ ہم پیشاب کی آلودگیوں کے جرموں چغلیوں اور چھوٹے بڑے تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں پیارے پیارے مالک از وجل ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رادی ہو جا اور ہماری بے حساب مغفرت فرمان آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم تو بیان کردہ روایت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہمارے پیارے پیارے آتا مکی مدنی مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو فلم غیب ہے جبھی تو باطائے خدا عز و حاب ازل قبر کا عذاب ملاحظہ فرما لیا جیسا کہ بیان کردہ حدیث پاک سے ظاہر ہے میرے آقا امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانۂ شمع رسالت امام عشق و محبت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان ہدائے کے بخش شریف میں فرماتے ہیں سر ارش پر ہے تیری گزر دل فرش پر ہے تیری نظر ملکو تو ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پر یا نہیں سل الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد الحمد تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مہکے مہکے مدنی ماحول میں بکثرت سنت سنتیں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں ہر جمعرات کو رمضان المبارک میں اثر تا مغرب ہونے والے سنت و اجتماع میں شرکت کی مدنی التجا ہے اور عاشقہ نے رسول کے ساتھ سنتوں برے مدنی قافلوں میں سفر کو اپنا معمول بنا لیجئے انشاءاللہ اس کی برکت سے گناہوں سے بچنے ایمان کی حفاظت کے لیے کڑنے اور نیکیاں اپنانے کا جذبہ نصیب ہوگا ہر اسلائم بھائی اپنا یہ ذہن بنائے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ شاء اپنی اصلاح کے لیے مدنی انعامات پر عمل اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہے تو آج جمعرات ہے آج ہفتہ و اجتماع بھی ہے اور الحمدللہ روزانہ ہمارے مدنی چینل پر عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہونے والی مناجات یہ برائے راست نشر کی جاتی ہے تو آج تو ویسے ہی ہفتہ و اجتماع ہے تو جہاں جہاں مدنی چینل کے ناظرین بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں وہ یہ بھی نیت کریں کہ ان ہم اپنے شہر میں اور باب المدینہ میں تقریباً تیرہ مقامات پر آج ہفتہ اجتماع ہوگا عالمی مدنی مرکز کے علاوہ تیرہ مقامات پر انشاءاللہ آج رمضان مبارک میں افتار اجتماع ہوگا تو جو باب المدینہ کے ناظرین دیکھ رہے ہیں وہ نیت کریں کہ اپنے علاقے کی جس مسجد میں ہفتہ اجتماع ہوگا انشاءاللہ اس میں شرکت کریں گے الحمد رب العالعالمین والصلاة والسلام على سجد المرسلين جزا الله عنا سيدنا ومودانا محمدا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ما هو أهله یا الہی رحم فرما مام کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے مشکل حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے کر بلا رد شہید کر بلا کے واسطے سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے علم حق دے باقر علم ہا کے واسطے صدق صادق کا تد صادق الاسلام کر دے وزب غازی ہوں کا اور رضا کے واسطے معیاروپ دے بہر مارو سری مارو دے بے خود سری حق میں گنجنے دے با کے واسطے میرے شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا ایک کارک اب دے واشد دی کے واسطے بل فراہ کا صدقہ کر ہم کو فراہ دے سن ساد ہسن اور بائیں دے ساد واسطے قادری کر پادری قادریوں کا اٹھا پدر ابدل قدرت نما کے احسن لو ل رز کن سے دے رضتے حسن بندہ بندے تاج اشیا کے واسطے نسوابی سال کسد سال ہو من سور رکھ دے حیات کے دین موہیے جا کے واسطے تورے ار پالو نا بہا دے علی موسا حسن احمد بہا کے واسطے بہر ابراہیم ہم پر نار ونگ گلزار کر دیکھ دے داتا بھکاری بادشاہ کے واسطے خانہ دل کو ضیا دے جمال شہری مولا جمال اولیاء کے واسطے دے محمد کے لیے روزی کر رکھ کے کلے پال پدول اللہ حسا گدا کے واسطے دین و دنیا کے ہمیں بر عشق کے حق دے عشق کی عش کے انتما کے واسطے حفد اہل بیت دے آل محمد کے لیے شہید رش کے ہمزا پیشوا کے واسطے دل کو اچھا تن کو سترا جان کو پر نور کر اچھے پیارے شم سے دی بدر اولا کے واسطے دو جہاں میں فاگ میں آلے رسول اللہ کر حضرت آلے رسول مقصدا کے واسطے کر عطا احمد رضائے احمد مرسل ہمیں میرے مولا حضرت احمد رضا کے کر سب کا چہرہ حشر میں اے کبریا شہزیا دین پیرے <meals> با سفا کے واسطے احینا کے دین و دنیا سلام اب دس اب رضا کے واسطے عشق احمد میں عطا کر چشم تر سون دے جگر یا خدا عطار کو احمد رضا کے واسطے عشق احمد میں عطا کر چشم تر سون دے جگر یا خدا اطار اور احمد رضا کے واسطے سدتا علم و عمل افو وہ عرف مجھ بے نوا کے واسطے آمین عامر النبي الامين صلى الله تعالى عليه واله وسلم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا صلى الله على النبي الميوالي صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بیٹھے بیٹھے اسلام بھائیوں یہ تھا ہمارا مدنی ہلکا اور الحمد للہ اشراق اور چاش کا وقت بھی ہو چکا ہے تو اگر معمول بنائیں گے تو ان شاء اللہ روزانہ اس کی برکتیں حاصل ہوں گی تمام اسلام بھائی صفے درست فرما یہ سب چھوڑ کر پیچھے اور یہ دیکھیں ایسار بھی کرنے کا ہم نے نیت کی تھی کہ انشاءاللہ ہم اپنے بزرگوں کو اپنے اسلامی بھائیوں کو جگہ بھی دیں گے ان شاء اللہ تمام اسلامی بھائی سفید رست فرما لیں